یہ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی اور جسے خدا لانت کرے تو ہرگز اس کا کوئی یار نہ پائے گا